جس موزودہ عنوان ہے جس موزود متعلق جناب در سامنے کلام کرنگا گا اس دو عنوان ہے سان شان سیدنا عدرت ایوب علیہ السلام شان سیدنا ایوب علیہ السلام اور آپ کی زندگی کی روشنی میں مصائب پر صبر کرنے کا بیان آپ کا ذکر خیر سنا و گا حدیش قرآن دے بچوں اور دوسرا آپ کی سیرت تھے با دی روشنی دن تقدیر کی طرف آر ہر ہر دکھتے ہر تکلیف دے صبر کرنا اور پھر روایات دے اندر سابرین دا اجرے عظیم بھائی جیڑے تھکے بیٹھے ہونے ہی اٹھو ٹر پو وقت نال میری جان چڈو تو میں تھوڑی چڈا لیکن میں جس ویلے قرآن پاک دا بیان شروع کر لوا اس بعد کوئی بندہ نہ جڑے تھکے بیٹھے ان بغیر ناراضگی جا دے جا سکتا ہے بےتکے واقعات اور بے بےتکیاں گلیاں سانوں نہیں آدیاں الحمد للہ واقعات بھی ہوں دے لیں ڈھنگ فان بھی ہوں ہے، سارا کچھ ہوں ہے لیکن ہر وقت اور ہر تھاں تھے اپنے نے دین دی تربیت دا صدقہ ایک کوشش کری دیئے کہ بھامے واقع ہوئے بھامے کوئی روایت ہوئے بھامے تاریخ دا بیان ہوئے ہوے اس رنگ دے اندر کے اس امت مصطفانو دین دا پتا لگے جنو تبلیغ آکھ سے ہے یعنی تقریر دا جو بھی رنگ ہوئے اصل دے اندر تبلیغ ہی ہوئے اور حقیقت دے اندر تقریر ہو ہوئے جیڑی تبلیغ جیڑی تقریر تبلیغ تو خالی ہو اس تقریر دا کوئی فیدا نہیں واقعہ بھی ہے تاریخ دا ایک بیان بھی ہے اور سب دے اندر التجا کرنا کہ میرے جہا کم علم بندہ نبیا دشان کی میں بیان کر سکتا. انبیاء او مقدس نفوس او مقدس ہستیاں او مبارک گروہ کہ جس گروہ مولا دالا نے ہر عیب نقص اور ہر گناہ تو پاک رکھے عیب اور نقص او نہیں کہ جس عیب اور نقص دمانا رب سونے دی ذات وسبت کر کے تے بیان کیتا جاتا ہے ایب نقس او کہ جس دنال شریعت دے اندر یا دل دماغ دے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے انبیاء ایسے نقص تو پاک معصوم ذاتاں معصوم صرف نبی ہے یا فرشت ماسوم بولتے نہیں ٹکر کھا بیٹھے ہو کہ تقریر سننے بیٹھے, ہو سننا ہے بیٹھے ہو؟ بولو ہی یار مردلی برادری لوگ داد سان سانو داد کے سان الحمدللہ کوئی زبان تے ذکر اللہ چلتا رہے میرے دا داد لیں وہ میرے واسطے سبحان اللہ نہ آخر جی جو گل کرا او دے اور رب سونے کو سو گئی سو گئی ٹھنڈی ہو گئی ٹھڈے تھے مانا سمجھ وہ ٹھڈے تھے مانا سمجھ یا پنجاب مانا کرا تکریر رگا چپ کے تقریر بندیاں سنائی جاتی ہے تقریر درختوں تکریر کندا نہیں سنائی جاتی مکانوں نہیں سنائی جاتی تقریر سنائی جی بندیاں اصلاح دے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے وہ ختم ہو جائے تو تسا میرے نال رکھے مردیاں لا حساب سے میں بھی مل م... رکھاں گا جو تسا میرے نال سلوک کرو گے میں وہی کروں گا جے تسا جیوندیاں لا کام کیا م... تو مڑ میں چیتی تاری جان چھڑ دیاں گا اللہ نبی اور اللہ دے فرشتے معصوم نے کون نے بولو بولو بولو اتان بعد اوقات بچوں ماسوم کہہ چڈنے گلتی کرنے بچیا ناسوم آخنا روا جائد کیوں کہ معصوم اس ذات ہے جس ذات ہووے نا توجو جے فرمائی یار ماسو کلو ادھر میرے پاس ادھر نہیں میرے پاس ماسوم کلو کول جی گناہ گنا ہو تو اے جڑے نکے بال ہو گناہ نہیں کرتے اپنے پشاب ہاتھ دے ہیں بعد اوقات پاخانہ کھا دے گناہ تے کر جاتے ہیں گنا کرتے ہیں کول گناہ تو نہیں کو اے تے گناہ کر رہے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ معصوم ہاں بچہ گناہ کرد ہے رب سونا یہاں سے گنا لکھدہ نہیں گزر فرما فرما گناہ کر ہے پر گناہ ہو گنہ تو ہو سکتا ہی نہیں جی ہوں نبیا فرشتیا بارے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی تو غلطی ہو سکدی ہے یا فرشتے تو غلطی ہو سکدی ہے تے او دا اسلام نال دور دا کوئی سال لوک نہیں بے ایمان ہاں اے وکھری گل ہے ਸਾਡੇ وزیر اعظم صاحب نے بیان دیتا ہے عمران خان صاحب نے کہ رب نے مینوں غلطی نہ بندہ بنایا ہے او دی تقریر میرے کول محفوظ ہے رب مجھے فرشتہ بنا گلتی یہ قوم کا حال ہو مان بچا گی وہ جا کے رب گلتی کر سکتا ہے وہ نبیا فرشتہ دارے کی عقیدہ رکھا تو جی فرمائی ہوئے تو ساڈا قیلا جڑا مومن مسلمانوں دا او یہ کہ نبیا تو غلطی فرشتیاں تو غلطی جدو مخلوق تو نہیں ہو سکتی جا بناو والا کھا لے کے حالانکہ بعد لوگ کہہ دے لیں حضرت آدم علیہ السلام تو آد اللہ گلتی ہوئی بادل کہہ چڑتے بھی می چڑتے ہیں قوم بھی کہہ چڑتی ہے کہ آدم علیہ السلام تو غلطی ہوئی آخنا یہ ای آخنا ایک ای کلمہ کفڑی ہے کیوں؟, کیوں کہ انبیاء تو غلطی انہوں تو جو بھی کام سرزد ہوتا ہے نا وہ رب سونے دیا حکمت ہی ہوتی ہیں جڑیاں خاص حکمت کلام کرنا سارے واسطے او جو عقیدہ دا حکم ہے وہ کہ اے مقدس نفوس لے آلہ ہستیاں نے یہاں تو گناہ او ہستیاں جنن دی شان رب سونا بیان او تھے بندے دی کی ضرورت ہے کہ وہاں دی تعریف کما ہکو بیان کر سکے وہاں دی شان کما حقو بیان کر سکے دی تعریف پوری کر سکے اتنے تے علماء دی مجال نہیں تے میں تھے جوڑیاں دا جوڑ دا ادنا ادنا جہاں گلام اے ہکا دے درد کتا علماء بھی مجال نہیں میری کی مجال ہے کہ کما کسیاں دی شان بیان ہو گیا میاں محمد صاحب سچ فرما رو کشمیر کشمی فرما آ فرموندے نہیں فرمایے جے لکھوارا او اتر گلابوں گلاب دھوئی نت جے لکھوار اتر گلوم نت زبانہ نامی انال لائق نہ ہی او یارو کی میں دکھ لکھوار زبان دھوئیے گلاب صاف کریے اچھا ہزار دفاع زبان کرائیے صاف کریے پر پھر بھی زبان وہاں مبارک ہستیاں کی تعریف کے قابل نہیں ہے ہستیاں نے وہ نفوس نے وہ مبارک لوگ نے اچھا لکھوار بھی لکھوارا بھی اتر زبانہ تھوئیے اصل مڑ بھی انہوں کا نام لین دے لکھوارا جی سارے گلاب تھوئیے نیت زبان کو نامی ہی او یارا کی کل میں جو اے در جو سبحان اللہ او مبارک لوگ او مبارک استیاں اور پھر جنہ تعریف جنہ دی تعریف رب سونا بیان فرماوے خالق بیان فرماوے قربان جاوان دے بیان بھی بیان بھی لفظ ربان فرما ذکر رب کرو ساڈے بندے ایوب دا ذکر کرو سڈے بندے اوب دراب دن اوب نیام لب رب سونا جی نیا ملد فرماوے نیاما دانا دا دا چنگا اچھا چنگا ابد کا مانا آند او بندہ اچھا بندہ او چنگا سی او قربان جاوا جی خالق سنگا فرماوے جاریفا دیاں تاریف میرے ورگ بندہ کر سک یا ماہ بیان کر سکتے اان دان دند گل کر کے اپنا ایمان ایمانتا کرنے ہاں رب سونے دی رحمت رب سونے دی رحمت ولے رجو کرنے ہاں رب سونے دی رحمت نو اپنے بلے دعوت لے دینے ہاں لوگوں دے ذکر دے کیونکہ وہ لوگ جنہ محض ذکر کرنا بھی عبادت ذکر سنا ہونا بھی عبادت ذکر سننا بھی عبادت قربان بن مولا سونا فرما مولا سونا فرما بائی دب بہ اور اوب نے کدنا دار بہو جدو اپنے رب نکارا امی بسنی تر او مولا سونے مجھے تکلیف ہوئی ہے بينو تکلیف ہوئی ہے ارحم الراحمین تم مہربانیاں دے وچوں زیادہ مہربان ہے مہربانیاں دے وچوں زیادہ مہربان ہے فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذکر للعبید مولا سونے کا قرآن لہو دی دعا قبول فرمائی اور رحمت دے دروازے دے کھول چھوڑ میں ازر پورا کی تھا دا وہ نقصان درالا دا فرمایا وا تی نہ ہوا لہو سے آلو ایال واپس دسل رحمت اور مسل اور مسل اور اپنی رحمت کے پچا قربان جاؤ جماعت اللہ <سؤال> ظاہری الفاظ دے اندر نہیں آیا سرا نہیں آیا اجمالن بھاوے سارے نبیا ذکر آ چکیا جن نبی آئے سوا لکھ نبی آیا جمالن قرآن نے سارے ذکر بیا کر دگر نبر سر آ جائے کچھ نبی دا ذکر جناب والی چمال آ جائے کچھ کا سارا سن آ مگر قربان جا وہ نبی جنہ کا ذکر مولا نے سراہت سرحت فرمایا سونے لے اس والی سارا فرمایا اچھا جنہ کا ذکر لے والے یہاں نبیا اچھا باقی نبیا تے فوقیت پتا فرمائی ہوئی ہے وہ بے ہے نبی بھی بنا بھی درجہ بندی فرمائی ہے نبی بنا کے نبی دے دراجات رکھے لے. نو کسے دے رسول کسی فوکیت دیتی اور درجہ بندی دا گواہ درجا بندی بھی گواہی رب دن دین ربانی فرمائے دل کرو سلو جہاں مَعْدَ <تصفيق> کا قرآن سراہت ذکر نو مولا سونے لے اس گل وی سارا فروائے اصا جا جہاں کا ذکر سراہت فروائیے نو باقی نبیا کے اتنے فوکی اور نبی نے اپنا مت متا پر اے ونڈ مولا اسا نہیں کر سکتے خاص سن اصا آم خاصا بھی ونڈ عام نہیں کر سکلے بہرحال اتنا ضرور قدرت سید نو والے ہی سلام آپ سرکار آپ سرکار اللہ وہ نبیل جنہ کی بے ست کی گواہی بھی رب کا پران بہت یعنی متاد نبیا مبارک جنہی بے سب کی گواہی رب نے ہے دھی اوحینا, اوحینا الیک کما نوح اس اس دے دے اندر اندر مولا سونے نے حضرت ایوب دی بے ستی بھی بے ستی بھی رب دے قرآن نے گواہی دیتی ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ آه إِلَى إِبْرَاهِيمَ اسحاق و ایوب ادرت ایوب بولے بھی دی واجب آپ کی دی بےسط گواہی رب کا قرآن دے رہے جلابے والی زیادہ تفصیل نہیں کرتا محض مفسرین دی زبان ہی سڑا دے لوں اڑا دیتا وہ کہ آپ دی بہت کی گواہی بھی رب قرآن نے دیکھی ہے دی نبوت دی گواہی دی نبوت دی گواہی نبوت دی دی گواہی اور سرکار دی شرافت دی گواہی، دی دی گواہی، دی, دی گواہی، اور اور قربان اور مولا سونے نے آپ دی اس دعاء دا ذکر بھی فرمائے جڑے آپ نے جناب والی ارسا اب دراز بیمار ہون ت بعد فرمائی بیمار رہن ت بعد فرمائی اگر اکھے دے تھوڑا جی او واقعہ سنا دیواں تاکہ گل دی مزید سمجھ آ جاوے قربان جاؤ تاریخ دے حوالے نال یار بند کرو آپ کو ابن فرماؤ دے فرمایا ایوب ایوب بن موس یا ماؤس نال ایوب بن موس یا ماس بن سارے بن, عائس بن, عائس بن بن ساق بن ابراہیم السلام اور ایک اور نے رکھنے آپ دشرا شاہ بن سب سارے مت مت مار گئے تو ہوں تکریر سن جو ہے, تو جو ہے بے خین دے لے دوسری روایت دندر آیا بے ایوب بن موس, موس بن آئے بن عائس بن ابراہیم بن علیہ السلام ایک روایت آ جگ آپ سرکار سیدنا سی علیہ السلام دی اولاد اور بھی بہت زیادہ اولادوں لیکن یہ ذہن نشین کر لو تاریخ حدیث قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتی تاریخ حدیث قرآن نہیں ہوں تاریخ دے اندر کئی اخبار آ گئے کئی اختلاف آ گئے کئی نے کئی نے لیکن والی جڑے مشہور کال نے سامنے آپ حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد کے لیکن ابن آسا کر دے حوالے نالے ابراہیم و اسمائی وہارون و سلائی مان سید باغ کے اندر ابنیا ساخر دے نزدیک ضروریت ہی ضروریت ہی جا زمیر نمر جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے قربان جاوا یعنی آپ دا اسم گرامی میں تاکہ کدھر بارگاہ نبی کے اندر گستاخی نہ ہو جائے بےدبی نہ ہو جاوے خدا کی قسم کر کے ان کسے نبی دے بارے کسے اللہ نبی بارے سب لکھ نبی کسی نبی بارے مت مات تو دا خیال سوچ بلے آجے بندہ تباہ برباد ہو جائے گا اللہ تعالی ملنے مننے جی وہ شان لے کے آئے <تصفح> یعنی ہوں دکھلاگ آئے نے آپ ابراہیم دی اولاد نے نے آخیا اپ نو علے سلام کی اولاد کے مگر مشہور کوئی آپ حدرت سلام کی آپ دی اولاد وپ کی اولاد, اولاد, اولاد اما پاک سن جڑیاں دیاں والدہ ماجدہ تیے بات ہے آپ اما پاک حضرت لوتلے علیہ سلام دی دختر مبارک سی یعنی ادرت علیہ السلام اسلام کی مبارک سن آپ خود بھی نبیلو ہے قربان جاؤ اور یہ مولا سونے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتے خصوصی نام فرمایا کیونکہ بخاری شریف دی آقا نے فرمایا مخلوق سارے کو زیادہ نے لبیاں پہ آسکت تکلیف لبیاں نے قربان جاوا کیوں اس واسطے کہ کا اندھے اندھے تے دا جاؤ دا بندے دا ایمان پکتا جاوے ایمان پکتا جاوے جا تے ادھر جناب والی مصیبت بھی بدتی جی تکلیف مشبت بھی بددیا جی ایمان پکتا جائے ادھر مصیبت نے گرمانے مصیبت اور جا رب سونے کے نزدیک چوکھا قریب ہوب ہو، کی بار گاہ چوکھا قریب ہوگی ہو، زیادہ امتحان بھی اسے پہ ادر سی دراہی مل سلام رب سونے کے نبیا امتحان آئے تکلیف آئیے درجہ کی پتہ نہیں ایمان ہے نہیں میں اپنے بارے نہیں اپنے بارے کم از کم بند مومن ہون دی تحقیق دی. اے دے بارے بولے اے ہو ایمان والوں دیا بھی نشانیاں نے منافکا دیا بھی نشانیاں نے بھئیمان نشانی دیا بھی نشانیاں نے بغیرت دیا بھی نشانیاں نے ہر شہ نشانیاں پچھاڑی جانتی ہے اس قوم ایک قوم جمتحل جموے ساریا ساریا ورائٹیاں اید موجود ہیں پر پھر بھی یہ مسلمان پر سدکے جا میں گل لمی نہیں کرتا نبیا جنیاں تکلیفان تے وَاِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا أولا سُونے نے حضرت سیدنا ابراہیم السلام نو واذ ابتلا واذ ابتلا ابراہیم نے ابراہیم آدما حضرت ابراہیم ثابت قدم رہتی ثابت قدم رہے نے ہتا کے سیدنا ابراہیم پاپ نو جایا گیا اگایا گیا فرشتہ آیا ابراہیم کوئی حاجت ہواجت ہوم فرما کی ہاجت میرا رب میرے او میرے دل بھی جان دے میری حاجات بھی جان دے گر بان جنجتا دلیری بہادری نال ثابت قدمی کا اظہار فرما جائے ابراہیم نیل مولا نے نبیا دیا کتار لا چیاں بندے کی اولاد رب دے نبی ہو چھوٹا امتحان چھوٹا ہی نام رب سونے اولاد دے اندر تے مشہور قولات دے بارے بھی آپ دماج ددرت لو علیہ السلام دی ادرت لو علیہ السلام دی پاک نام قربان بیو آپ سرکار آپ سرکار شریف دے باقی باقی والی زیادہ نے کچھ لکھیا میں ادھر نہیں جانا چاہتا جو مشہور قول سن میں جناب سنا دیتے سنگے جا سی دلاب بھی آدر سی علیہ السلام آپ سرکار جنابے والی بڑے بڑے, بڑے, بڑے امیر بھی بے حساب سی اولاد بھی رکھبا جائیداد بھی بڑی سی بڑے جنابے والی جیویں جیویں میں اپنے اپنے لفران سمجھاو اپنے لفر تین سمجھاو जिमें कोई बंदा बड़ी बड़ी ठाठ बाठ रहा होने यार खाने पीने घर खाने पीने घरुक रखना अगर सहीदना सलाम आप सरकार दा ना पाक। भी तोर भी, अमीर सी आप सरकार जायदाद रखबे जायदाद अंब मालक सन आप भी मोड़ो बड़ा बड़ा मालो मत सी कु सोने ल نو بھی دنیا دے کے دنیا دار اے اے ودی جدو دنیا بھی طور سے سی کرا دیا حدرت سنیا مان دربان وہ دنیاوی کیڑی شہ سی جی آپ نہیں سیلو سونے بڑیاں بڑیا بڑی لوا دیا میں ایک تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا غالبان تفسیر روح مان سی تفسیر روح مان سی, سی یا تفسیر تفسیر نائمی سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہے تو مزے کی گل ہے سن ہے سن تو مزے کی گل دے پیندے بھی ہے سن تو ہے بھی دے سن مولا سونے دسے اتا دروازے اپنے کبے سی ایک سبزے سی کھڑے پیندے سن دے چل دے سن مگر ہے سو لے سن بولو تیری قدرت تلکیا جاو تین یاد وہ سونے دے بت بنا کے جان چپا گئے وہ آج مارے رہے نال آپ تخت شریف کے شیران دے نال لال دو مور سن وہ بھی سونے دے وہ بھی کھے پیندے پر ہے سونے دے سن اور کھجور لگے سن کھجوران بوٹے لگے سن سجے کبے وہ بھی سونے دے جیڑیاں چڑھتے سن خجورانٹیات آلارے مارے سن مور بولتے سن شیر تھاڑے سن قربان حضرت سلیمان علیہ السلام آپ سرکار سونے فروازیا دنیا بھی سارا کھو کے سات ڈی ادر تیوب سرکار کی ساری نسل مر گئی فوت ہو گئے ڈگن گ چھ ڈگی آپ نے بچے سارے فوت ہو گئے وقت بدل پیا غربت آ گئی فقیری آ گئی فقر آ گیا جائدہ خوش گئی رکھوے خوش گئے سارے کچھ سارے ساتھ چل گئے ایک خوش نصیب پی بھی تو لو ادر مال دے کے قائم رکھے ادر مال کھو سر درد دراد بیماری چکی ہوئے حکمت تام فرماندوں نے فرمایا مشکل د مشکل دہی مشکل وہ مشکل دہی دکھا تمبو دانے شکل مشکل تو نہیں دکھا تمبو تع تم مار دی مولا تیریاں ہی ج دی مولا تو ہی نارے نارے نارے نارے رمضی سبحان اللہ سال پھر مر گئے لے لے لے. <سخن> کو تو <سخن> نا کرو نا؟ توڑ دی یاری نبا دکھ نہ اللہ <سخن> قربان جاما. سلیمان نو دیکھ آپ کے رکھا قربان جا یہ حکمت اگے چل کے بیان کرنا و تر کن کھل جان صدقے سدگے جا ایوب علیہ السلام آپ سرکار کے مال جائداد رکھوا سارا کچھ خوش دیا سارے چیچک چیچک بیماری لگ گئی آپ دا گوشت مبارک گلنا شروع ہو گیا جسم مبارک تو گوشت ٹھہرنا شروع ہو گیا ہتا گئے لوگ ہٹ گئے سارے برادری والے چنڈ گئے ایک پاک پاک دامن خوش نصیب بی بی آپ دی بیوی بی پاک سا اما پاک آپ دے کول آپ نے ساتھ نہیں چڈیا کیونکہ آپ جاندی ہے سر اوبلہ لبیڑ جاندیاں سن آپ پتا سی میرے سر دے اللہ اور جاتی آپ نے ساتھ نہ چڑیا قربان جاوا لوگوں نے چکے آخر کار لوگوں نے چکے آپ گند دے ڈھیر کے رکھ د آپ چوک کے ڈھیر در بٹھا دے سارے جسم شریف دا بوشت اتر گیا رہ گئی پٹھے مبارک رہ گئے دو چیزاں بچیوں ایک دل ایک زبان دل بھی سابت زبان بھی سابے تھے کیوں اس واسطے مولا نے دسے اص اپنے بندیا جنا بھی امتحان بھیجئے بھیجیے اصنے بندے اپنے سکھر چاہر بنا کرے سابت رکھیے تاکہ میرا بندہ میرا دقری کرنا رہا ہے دل بھی دیا کربارک لکھ لکھ لے مبارک پر میں نبی ہوی دشان لائق نہیں سمجھ جسم شریف کے محک شریف آن لگ پی جی وجہ تھی پریشان ہو لگ پنابے والی دور دور ہو لگ پے آپ سارے جھڑ گئے سارے جھڑ گئے آپ دی بیبے بی بی بی دی والی سوجا محترم آپ ہتھا کہ وہ چنا دیا دیا دن آ گیا نہ کوئی کھان کی شاو نہ کوئی پین نہ ہوئی ہے اللہ لہ دل وہ مولا تری قدرت سد گیا جنا تے ہے تیرا دوست ہے نبی پر گوشت لات گیا کھان بھی کوئی شا نہیں نہ دبائیے جو جوگی نہ جناب والی کوئی آسرا سہارا نہ قوم نہ برادری جو جو جو جو جو جو جو ہاں ایوب لوگ نفرت کردے جا قربان ہاں جاو ہاں اندازہ لا جدو گوشت جی سمت نا پیر کن تکلیف ہوگی کنی تکلیف آگے چھوٹی جی آ جائے چی چی چی چیلا چی قرآن ربی کہتا ہے ربی میرے رب نے احانن رب نن میری توہین کی سلیل کیس میں جنابے والی گڈیا ہو سب سی میرے رب نے میم لوا دیا ملو دلیل کی یہ تو قرآن دے الفاظ نے میں اپنی دبا نہیں سجاؤنا وا اج کچھ چھوٹی جی اب جن تک دنیا رہے پیسہ کوٹھی ہووے چار کنالا چ کوٹھی بنا کے اتر لکھ دیں ہا د فدلے ربی میں آخیا تین رب دظر آیا کوٹیاں بناؤں کوب دسل <سؤال> نشے مگن ہو رب بھول تو نہیں کرتا مگر رب نے قسم کر بندے دنیا تھوڑا دن مجھے نبھا دے تکلیف آ جا رہے ہوں اتنا گئے آپ ایکفر پونکتے رہے بالوں کے منہ دیں سنیا میں رب نئی لباں رب لبا رب نی گھر لبا بے ربری برادری لگی ہے ربری مانگیے اولاد کی قسم کر کے یہ مار دیتا کر بولنے آپ کی پہ ٹونک لے آ رب سونے کی رات بار پھر کئی کئی الفاظ بہت جانے کو کوئی کجاف یہ نہیں پتا لگنا یہ نہیں پتا ہوگا یار کسے تکلیف سارے واسطے نہیں پر نہیں وہ سارا کچھ جو دنیا نما ہوا دنیا آئے رب میرے ہے رب نے میری سلیل قرآن آئی قربان جاواں رب سونے دے دے قابل ہی نہیں ہوئی دعا کر لیا مولا نال انصاف نہ اسا فرماوی نال عدل نہ جے تو عدل فرمایا تباہ ہو جا گے کیوں پلے کھ ہیں جے تو انصاف فرمایا تو تباہ ہو گے جا نال فضل کا معاملہ فرماوی نال رحمت دا معاملہ دا معاملہ فرمای گئی کھان دی کوئی شہ نہیں پینے دی کوئی شہ نہیں نہ دوائی نہ مکان بیٹھے نے آسمان تلے پاک کر ایوب رب تینوں ضرور فرماوے گا کیونکہ آپ جاندی ہیں سنا ایوب نبی نے اور نبی دعا کدی رد نہیں ہوں آپ نے عرض کیتی فرماجا سونی ہوا فرماؤ قبول فرماوے گا پتہ فرما حضرت ایوب نے کی جاب دیا ایوب سرکار فرما فرمایا وہ خوش وقت والی جی میں ستر سال صحت مند رہا ہوں ستر سال صحت مند رہا کیا میںر سال ربتحان جی بیماری منہ ستر سال ہی گھیر کے رکھے میں تبر یہ میرا سونا اس ہال چرا دیے او بے سیال چراہی اور جلنا دکھاں بچ ساڈا دل بردا دکھانچ وہ ساڈا دل برلا دی تخارے وہ وچ دا دل برلا دی تارے دکھ قبول محمد باغ وہ ساڈے دکھ قبول محمد باغار وہ ساڈے راگی رہا سبحان اللہ قربان جا آپ سرکار نے دعا نہ فرمائی سن آب لے. آپ دے دے سن بادری بھی نبی سن لیکن زیادہ مشہور ہوئیے کو نبی نہیں سن زیادہ مشہورے ہوئیے کو نبی نہیں سن آپ فرا نو... نو سن آپ پوچھ نو... آدھے نو سن آپ نو... پوچھ سن سنتا گیا آ گئے ف حالت نیڑے نہ لگے برداشت لگی بے نیاز دور کھلو قربان جاوا ایک بھرا بولیا ایک بھرا بولیا, ایک بھرا بولیا، ایوب، ایس بھرا نے آتے ایوب کو غلطی کر بیٹھا اپنے پارے پہ بھرا دوسرے فرا دارے میم अयूब कोई गलती कर बैठा वे तो रब की पकड़ी चा गया वे अरसा दराज गुजर बादरी बाद चाया आप तीन साल बीमार रहने बादल चाया आप तेरह साल बीमार रहने اسٹ بھی زیادہ ارساج ہے رحمت دو حضرت ایوب سرکار نے گل سنی ہے توجہ رکھنا گل کر لگا توجہ رکھنا یہ گل سنی ہے جیواری سی دعا بھی نہیں فرمائی صحت کی کدو رب دی رحمت الزام آگے اپنی باری دعا بھی نہیں فرمائی کدو رب کی رحمت الزام آگے ادر یو فرما نے یا مولا سونے آولہ سونے کیا ہوئی نہیں کیا ماں ہوئی نہیں اگر میرے کو دو کمیز آ جسری کمی آواز آئی تصدیق کی آواز انہیں پھر آنی تصدیق سے سنا ہونی سی توجہ لیجیے فرمائی دسنا مقصود سی کہ آپ ہاں غلطی نہیں کیتی آپ ہاں غلطی تو پاک ہاں. اے رب سونے لے اسی امتحان قبول کیتے لیں. آپ وگرنا رب سڈے تر اٹھیا نہیں توجہ ہے اے قربان جا حضرت ایوب نے پھر فرمایا کہ مولا سونے کوئی نہیں ہوں. جدو بندے لڑتے آتے سن میں جن تک سلا نہیں کرار نہیں آباد آئی سونا پراوا دیا اکھان کھل گئی ਤੇ نے کیا تھا سمجھ بیٹھے حقیقت کی ہے اکان کھل گئی ہو ہاتھ چکو بائی دن دار بہ ان مسنی ابر الراحمین حضرت ایوب سرکار نے ہاتھ مبارک چکی ربا سونے تکلیفی ہے مینو در رفڑ آئے تہربان مولا فرمو گا فستا جب نق سپنیا ما چلو لہو وہ فرما قبول فرمائی پھر اسا اس مرض کا اجالا فرمایا اس مرض کا اجالا فرمایا رحمت مگر گل غلط کر بیٹھے تیرا پروس گیا وے ترے دورا پروس گیا وے آپ سرکار نے سابت کر د وہ میرے دور بروسیا قبول کی قربان اپنی حاجت واسطے لے حاجت واسطے بٹھا کے آپ واپس آ قربان جاوا کتوں ایک گل سابت ہوتی ہے واپس کیوں آر لینا سن حاجت بٹھا کے واپس آ جان پھر لین پتہ لگنا وے پتہ لگتا گے مولا سونے نے ہزار اس زمانے بھی سمندر کیا ہزار جو ہے، تا میرے سونے لبی نے فرمایا ہزا ایمان دا حصہ ہزا ایمان دا حصہ بے، تاں کر گئے آپ واپس آ جا سبڑ گئے کہ سانو اپنی نہ شرم نہ خیال نہ پیڑ دا خیال نہ عزت دا خیال ماں جناب والی جان دیال نہل نہ خیال یہ تو دنیا کے لالچی چھتے بن گئے اب دنیا کی خاطر ہر ویلے ہو ہو کرے خدا کی ہر زمانے حجت بہا کے واپس آ جانا سر لینیا سن سر لے کے آدیا سن واپس لین جان دیر لگ گئی دیر نال گئی نے قربان جاوا जاو, जاو, जاو, نوجوان خوبصورت آپ پوچھ دیا نیا اللہ دے اللہ بیمار نبی بیٹھا سی تھی آپ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا نے ایڈا حسین اگن بھی حسن چا اول بھی صحت ہو گیا اگن بھی جمانی چافا ہو گیا بنیا میں آپ فرما دے فرما جائے تو واپس گئی ہے مینو رب کا حکم ہو جائے اپنا پیر زمین میں زمین تے پیر ہے گرم پانی کا چشمہ ہے فٹیا مکم ہوا یہ نہاؤ میں حکم ہویا چار قدم چلو میں چلیا وہاں پھر حکم ہوئے پھر زمین تے پیر مارو پھر میں زمین تے پیر مار فرمایا ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلیا آئے حکم پیو فرمایا گرم پانی کے دے دے نا سلامت ہو گیا صحت مند ہو گیا ٹھنڈے پانی کے پینے میرے اندر بھی اندر بھی بیماری دے جی اثرات وہ بھی نکل گئے لے اندر بھی سلامت ہو گیا وے سونے لے مینو لوگ بھی زیادہ طاقت دیتی ہے حضرت مولا سونے میرا بڑا پا گیا میرے سر کے تاج نوان چ فروا تو بے یاد ہے بزرگا پاک نے اپنے شوہر کی بیماری تو سبر جو فرمایا سیلوں نے اس سدر کا جنگ ہوئے آپ دی زوجہ محترمہ بھی پھر جوان چرمایا بی بی پاک جو سبرایا سبر کہ عباس سرکار نزدیک روایت جڑے لفظ آئے نی او آئے لے کہ مولا نے اوت شدہ اولاد نو دوبارہ زندہ فرما دیتا تے بعداں نے فرمایا نہیں او زندہ نہیں سن ہوئے مولا نے انہاں دی تھاں تے ہور عطا سن لیکن حضرت رئیس المفسرین ابن عباس سرکار دے نزدیک مولا سن نے انہاں فوت ہویاں ہویاں نو دوبارہ زندہ چا فرمایا انہاں نو بھی زندہ چا فرمایا تے انہاں توں ہور وعدہ عطا فرما دتے غسل فرما رہے ہے مولا نے سونے دیا دی بارش کی ٹھى سی اڈیاں آئی نا پوری فوج آئی ہے سی سلامت ہے سونے دیا سنت چادر مبارک دے چادر بچھا كے تیڈیا نپكیت ویچ ساری قید كر لیے پتا سی سونا قید کر لی آواز آئی اوب اجے نہیں رجے اجے نہیں رجی عرض کیتی سونے تیری رحمت تو میں رحمت کو کوئی راج سکتا ہی نہیں اور عطا فرما پھر پہلے حال نہیں مل گیا سر گئی مل گئے سارا کچ آ گیا سبر جو فرمایا سبر جو فرمایا نبیا کی جماعت امبیا امبیا اور رسول دس مبارک گروہ د قربان جاوا دا تذکرہ نہیں آیا قرآن پاک دے اندر شاید قرآن دے بارے کوئی روایت ہو وگرنا جس نبی, نو جس نبی نو مولا جوانی بھی لٹائیے صحت بھی لٹائیے دنیا بھی لٹائیے مالا دولت بھی لٹا کے دتا ہے دنیا ہا ہا جڑے دوسرے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام سلام جانی تو فرمائی ایوب سرکار نے جنہی تکلیف رہی جن مشقت ہے, ہے, ہے, ہے آپ سرکار نے اوف نہیں کی تھی اور خاص کر امبیا نو امبیا نف کر اجازت نہیں ہوں گی اور سب کو نہ مخلوق واسطے دا امتحان سبق مخلوق دے ادریا سلام آپ شہود نے پیچھا کی حملہ کیا درخت آیا فرمایا مینو پناہ دے نبی گل ہوئے تو درخت موڑے درخت چر گیا آپ بنا دیتی دی لے سلام اس درخت کے پیچھے لے چیری آ رہا رکھ درا آ رہا زکریہ علیہ السلام سرکار دے دماغ تک پہنچا دی، آہ نال آباز آئی ایکری اگر دوبارہ اف کی آواز نکلی مولا سونے کی طرفوں اور ایک قول اے روایت جنہیں نقل فرمائیے او آواز نہ آس میں خال اے درخت مخلوق ہو میرا ہو تو ہوخلوک میرے کو مخلوق فرمایا اگر دوسری دفعہ آواز آئی تیرا نابرین کٹ دیا گا سابرین چو مٹا دیا گے قربان جاوا آرا پورا چل گیا, شل شل گیا, شل جاو جاو شل شل گیا جسم شریف کٹ گیا قربان جاواں سبر تکلیف تکلیف کا مصیبت نواں بغیر گناہ دے جگہ سبق تین پڑھا رہے امبیا کی کہانی پیچھے سب تو لینا بھی نواں فرما نے بغیر گناہ دے ہر دکھ سکھ تکلیف مصیبت راہ بغیر اے بھی مسلا سمجھا کوئی بندہ شراب پیو نا شراب گا کرنا یار کیوں پینے تو میرے بارے لکھے آئی ای کوئی مکالا محلے کرے وہ کیوں کی تھوڑا لکھے کفر کفر گناہ دی نسبت رب آس کرنا کرنا اتنے سبر کرنا بیماری ہوئے لاچاری ہوبت ہو ہونا والی کوئی مصیبت, مصیبت بے، بے، بے، بے، مال دا نقصان ہوسے شہر بھی کیوں نہ ہونے اتنے سبر کرنا مومن واسطے مومن واستے دریا نجات بننا کیوں <»Chiync> مولا نے نبیا نبیا اپنے مبتلا فرما کے اپنی مخلوق ہمت کربت آ جائے فکیری آ جے سدا وقت برابر نہیں رہتا ہر حال کے اندر میرا شکر کر نا دے خالق میں ہی ہوں مالک بھی میں ہی ہوں سبر کر شکر کربریا جی کیوں بولا فرماؤں لہ سونا سبر وال رب سونا سبر والو میرے مامے گلالی خود سسرا روایتے سبر بولتے نہیں مڑ سوچتی چڑ گئی سبر دیا تین قسما پہلی قسم بندہ رب سونے دے رب سونے دے دی بجا آوری تے سبر کرے یعنی امر سبر کرے پہلی قسم میں دوسری قسم فرمائی سبر کرے ہلال ہو چیر تچے ہے ڈٹ ج دنیا دی کوئی طاقت نے تو حرام کم نہ کروا سکے نہ سود خوا سکے. دی بھیل دی کمائی کوا سکے نہ دی کمائی نہا سکے نہ اما پاک دی کمائی کوا سکے اے حرام چیزیں بچے اے حرام کاری تو بچے حرام کاری دے صبر کرے دوسری قسم ہے تیسری قسم خوا گئے سبر گئے تیسری قسم میرا امام غزالی نہیں فرماؤں گا فرمایا جے بندہ امر کرے اس سبر تین سو دراجات فرماؤں گا ہر درجے دے درمیان ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ ہوئے گا تین سو درجاتا فرما جا بندہ کرنے کا مولا چھ سو درجیا تھا فرما ہر درجے درمیان زمین تو لگ آسمان تک فاصلہ ہوئے گا اور جڑا بندہ مصیبت بیماری تمہیں کرنا ہوا سات سو درجیا تو فرما اور ہر درجے کے درمیان تحت سرا تا کے سراتے اولا تک سات سو دراجات سبر دسیبت دے اوپر سبر کرنا بیماری سبر مولا ل اپنے اپنی مخلوق بیماری آ ہے جس مقام تے پہنچ پہنچا ہو اپنے آبال نہیں پہنچ سکتا رب بیماری دے ہوئے گے بیماری درجات پا کے اپنے مقام ت پہنچا جمار ہو جائے سونا مہربانی ਤੇ بار ہو جائے تو مولا سونا مولا سونا فرشت نکم فرما جہاں نیکیا فرشتا فرشتا حکم فرماؤں تُو تُو تُو لکھ گانے فرما ہے اپنا دفتر بند کر دے تو گناہ نہ لکھ کہ میرا بندہ بیمار ہو گیا اور خدا دے بندے ایسا شکرے شکرے کی کی پھوک جانے ہو رب کی نہ شکری کر جانے خدا دی قسم کر کے آ سن پتا لگ جاوے مولا سونے نے یہاں مصیبت تکلیفان کر دے سان کر لاچار کر لے خدا دیا بندیا خدا جی کسم کر گیا اپنے کمال کا مذہ پے مولا سونے دی طرف آن والیا تے سے کردا کر چاشری لگت اللہ شکوا زبان تو نہیں دے امام مالک سرکار آپ اپنی زندگی دے اندر مسجد نہیں سنا جد جانقت آ جان لبا تئیے کسے پوچھا یہ ہے شریعت مسجد یار موٹے پیشاب کے قطریا کی مرد لگ گئی سی میں مسجد نہیں سولہ کہ کتنے نبی سونے کے مسجدی تو ہی نہ ہو جا سونیا دس دے کیوں نہیں سو, سو یہ سلیا و دسدا مگر رب متا مت رب رب دی ذات دی کا سکھوا ہو جا وہ دستا ہوں مت رب سونے دیزاب دا شکوا ہو جاوے تو چپ کر کے ہے نےگل مسیطے نہیں آتا مسجد دا. پر آپ نے اس واسطے چاندی واری دس دوں یہ بیماری سی تو میں اس واسطے نہیں سمندر مت مسجد دی تو ہو جاوے تَ اس وی گل نہیں سن دستا متر رب دی, رحمد ہو دی قسم کر گیا امام کدالی فرما نے بیماری آسی بتا تکلیف آ بغیر گناہ دے بغیر باقی گنا دکھ سکھ پریشانی تقدیر دکھ بن دے فرما گئے نے دکھ بن دے پے خوش شف وقت ہے ادرت شفیق بلخی رحمتہ آپ نے خواب ویخیا خواب آپ نے خواب اپنے او دا بڑا بڑا محال بنے کھڑا محل تک آپ صبح اٹھے لے صبح اٹھے کو بی اج میں مہمان اج میں مہمان رات تیر رہاں گا بی فرما ہے بسم اللہ میں خدمت کر گی آپ رہ پہ ساری رات رہے کہ وےانا کرمل کرم کی جدی کر وجہ دل ساری رات آپ جاگتے رہے بیشا بی نماز پڑھ کے سو گئی فجر دی نماز ٹائم اٹھ آپ سورا فرما فرمائے عمل کی کرنی ہے کیڑا عمل کرنی ہے جی وجہ بڑا بڑا جنت مل وی کر دیئے ہے پا ہور سے عمل کوئی پلے نہیں کچھ بھی نہیں کر دی پر جے بیمار ہو جا کبھی صحت کی دعا نہیں منگی یہ آخنی <Jean> مولا دیت بیماری دیت آزف آزف mm آزف جی بیماری چرا دی ہے اس حال چی ہاں فرمایا جی تھوا جا کبھی چھات جان بھی تمنا نہیں کی آدمی تر رب نے تیرا ہی وقت تھوپ چ لکھا ہو جی شکوا نہیں گا یہ آخنی ہوں وہ خدا کی بندی رب نے تیرا وقت بکی چ لکھا ہونے آپ کی مردی دے مطابق بنا لیا یہ اپنے آپ کو دی رہی ہاں وہ جی یار راضی رہا سونے جی تھی رہی ہوں ادرت سفید بلکی فرما نے پی پی لے گئی ہے مال وی اس واسطے کہ ہر حال ربر کرنی ہے سبر کرنی آگ جمل رہ پیر او سلطان والا مر جے جمے دیش بیئے وہ جے کوئی فقیر او ستارا گتل پوڑا وگ اروڑی ریے یہ ہوئی حضرت ایوب نے پڑھائے ہے کوئی سنجے وہ گپتل کولا اروڑی ری ہے سلو جی جی ہو گلام یار دارو سیے Oh, baby, hey. آخری نقتا بیان کر کے گل مکاو دسیا نے ادرت فرمایاکمت کل قیامت والے دے کل قیامت والے دے جی مولا دی بار کسے کسی لایا مولا سونے میرے کو دنیا تیری سی دنیا بتھیری شرابی کبابی کلے بغیر کھانے مولا میرے کو مال چوکھا سی میں جی چ نہیں آ سکوان اے فروگ آ جاؤ تے دسو میں کن ہاں ہاں ہاں ہا و جی فرماوے جے فرماوے کہ میں نہیں سر جانتا جو تیرے دلچ سی وہ جاندا مگر اتنے بھی اگر منہ بند کرنا تو دلیل نال کرنا واہ حق شان مولا سونا فروے گا سونے آ جا سارے مجمے دس دے میں تین کنجتا فرمایا سی دنال اے بھی دس دے کہ انی دنیا ہور دے باوجود تیرا دل ایک لمحہ بھی میری یاد دوافل نہیں سی ہو اگر بلے سلاب نت دیوئی فیر دیتی اے منظر بیماری دا، منظر بیماری دا اگر کسی